باب نمبر انتیس اخلاقِ صوفیہ صوفیہ کرام رحمہ اللہ کو اقتداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور لوگوں سے زیادہ حصہ ملا ہے اس لیے اہیائے سنت کے وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں یعنی دوسروں کے مقابلے میں اہیائے سنت میں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے حسن اقتدا اور احیاء سنتی نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہونے کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے فرزند اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے صبح و شام اس طرح گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل اور کدورت نہ ہو تو ایسی زندگی بسر کرو یعنی صبح و شام اسی طرح گزارو پھر ارشاد فرمایا اے فرزند یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ زندہ کیا جس نے مجھے اس طرح زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا سفیا کرام نے سنت کا احیاء کیا ہے یہ صوفیاء کرام ہی ہیں جنہوں نے رسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا ہے کہ انہوں نے ابتدائی سے آپ کے اقوال پر عمل کیا جس کی ان کو توفیق دی گئی تھی اور اپنی روحانی زندگی کے درمیان آپ کے اعمال مقدسہ کی پیروی اور اقتدا کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں اعمال نبوی کی پیروی راسخ ہو گئی اس نے اخلاق بغیر تسکیا نفس کے پیدا نہیں ہو سکتے اور تسکیا وقت ہو سکتا ہے جبکہ شریعت کی سیاست و قیادت تسلیم کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی و پاکیزہ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہےزیم بے شک آپ اعلی اخلاق پر فائز ہیں اخلاق کے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الناس تھے اور سب سے پاکیزہ نفس تھے اس لیے خلق میں بھی آپ ان سب سے احسن و اعلی تھے شیخ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلق عظیم سے الظیم سے الظیم دین مراد ہے یعنی آپ دین عظیم پر ہیں اور دین اعمال صالحہ اور اخلاق حسنا کا مجموعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا آپ کا خلق قرآن کریم ہے حضرت قطع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے احکام پر عمل فرماتے تھے اور وہ جن کاموں سے وہ روکتا ہے آپ نہیں کرتے تھے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد وکانہ خلق القرآن میں ایک بڑا راز پنہا ہے اور یہ ایک دقیق علمی بات ہے یعنی ایک خاص غامز اس میں پوشیدہ ہے جس کی آپ نے وضاحت نہیں فرمائی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ وسیع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صحبت کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو خصوصی علم دین عطا فرما دیا فرمایا تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خضو شطر دینکم من تم انیرا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دین کا ایک حصہ سیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وضاحت یہ ہے کہ نفوس انواع و اقسام کی سرشت اور تباہی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں یعنی مخلوق مختلف تباہی پیدا کی گئی ہیں کہ یہ اختلاف ان کے لوازم اور ان کی ضروریات کے مطابق ہے جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ان کی تباہ اسی کے مطابق ہیں اور جن کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے ان کی تبا اسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے اسی طرح بعض تباہ ہما او مصنون یعنی سڑی ہوئی کالی مٹی سے اور بعد سولسولن کل فخار کھنکھناتی ہوئی پکی مٹی سے جو پختہ سبال کی مانند ہے بنائی گئی ہے انہی تخلیقی مادے کے مطابق ان کے طبعے کے مبادی بنیادی باتیں ہیں ان میں درندگی حیوانیت اور شیطانی صفات رکھ دی گئی ہیں قرآن کریم میں اسی شیطانیت کی طرف جو انسانی طبیعت کا خاصہ ہے ارشاد کیا گیا ہے یعنی فرمایا گیا خل قل ان کلفار و خلق الجان من مارج من نار اس خالق کے کائنات میں انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی اور جنوں کو آگ کے صاف شولے سے پیدا فرمایا پارہ ستائیس سورہ رحمان کیونکہ آگ سفال اور پکے برتن میں داخل ہے اس لیے شیطانی آگ کا اثر اس میں موجود ہے لیکن باری تعالی نے اپنے لطف و کرم اور عنایت عظیم کے باعث شیطان کا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے نکال لیا تھا یعنی آپ کی طبیعت مقدس اور تنیت پاک مارے صفنار کے اثر سے منزہ اور پاک فرما دیا تھا اس سلسلے میں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت تہارت کی یہ طویل روایت موجود ہے کہ ہم اپنے گھر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بھیڑوں، بکریوں کے ساتھ چراگاہ میں تھے کہ یقائد ان کا رضائی بھائی ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ہمارے قریشی بھائی کے پاس دو شخص آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان دونوں نے قریشی بھائی کو لٹا دیا ان کا پیٹ چاک کیا یہ سن کر میں اور ان کا رضائی باپ یعنی میرے شوہر دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے تو ہم نے ان کو کھڑا ہوا پایا لیکن خوف سے ان کا رنگ بدلا ہوا تھا ان کے باپ نے جھٹ ان کو گلے لگایا اور پوچھا اے فرزند کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ دو شخص آئے تھے جو سفید لباس میں تھے انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا تب اس میں سے کچھ نکالا اور اس کو باہر پھینک دیا پھر اس کو یعنی پیٹ کو ویسا ہی کر دیا جیسے طرح پہلے تھا جس طرح پہلے تھا یہ سن کر ہم ان کو چراغہ سے واپس لے آئے پھر آپ ان کے باپ یعنی میرے شوہر نے کہا اے حلیمہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی گزن نہ پہنچے بس ہمارے ساتھ چلو قبل اس کے کہ ایسی ویسی بات ظاہر ہو جس کا ہم کو خطرہ ہے ان کو ان کے خاندان میں پہنچا دیں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سن کر میں نے ان کو اٹھا لیا ان کی والدہ محترمہ کے پاس لے آئی تو انہوں نے گھبرا کر فرمایا اے حلیمہ تم ان کو کیوں واپس لے آئیں جبکہ تم کو ان سے بڑی محبت تھی اور تم بڑی آرزو کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی ہم نے کہا واللہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے تاہم خداوند وند تعالیٰ نے ان کا کچھ نہ کچھ حق ہم سے ادا کرا دیا ہے ہم صرف اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان کو کوئی گزنہ یا یہ مارز ہلاکت میں پڑ جائیں ان کو واپس لانے کا بس یہی سبب ہے ہم نے ان کو ان کے گھر واپس پہنچا دیے دینا ہی مناسب سمجھا حضرت آمنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سی بات ہے جس کے باعث تم اس طرح خوف زدہ ہو ہم بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے اصرار کے باعث ہم نے پورا واقعہ اور تمام روایات کہہ سنائی تمام ماجرہ سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا جن کے بارے میں تمہیں شیطان کا اندیشہ ہے خداوند بزرگ برتر کی قسم شیطان ان کی طرف راہ نہیں پا سکتا یقیناً میرے اس فرزند کی ایک عظیم شان کا ظہور ہونے والا ہے کیا میں تم کو اس شان کے بارے میں کچھ بتاؤں ہم نے کہا ضرور بتائیے تب انہوں نے کہا کہ جب میں اس فرزند کے حمل سے تھی اس سے ہلکا حمل کوئی نہ تھا زمانہ حمل میں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھ سے ایک ایسا نور پیدا ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس طرح ہوئی کہ آج تک کوئی مولود اس طرح پیدا نہیں ہوا کہ بوقت ولادت آپ ہاتھوں, ہاتھوں پر سہارا لیے ہوئے تھے آسمان کی جانب منہ اٹھائے ہوئے تھے تو خیر تم ان کو یہاں چھوڑ جاؤ اور یہاں روایت حلیمہ ختم ہوئی نفس سے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نفوس بشری کا فرق اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے حصے سے پاک اور متحر کیا تو نبی نفس مزقی نفوس بشری کی حد پر قائم رہا جو اپنے اخلاق اور صفات کے ساتھ معرض وجود میں آئیں جس سے مراد وہ رحمت ہے جو مخلوق کے لیے آپ کی ذاتِ گرامی میں موجود تھی لیکن یہی نفوس امت میں اس طرح منزہ مذکی نہ تھے بلکہ وہ مزید ظلمت کے ساتھ موجود تھے یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تفاوت کا پتہ چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حال میں ہے بس ان صفات بشری جو آپ کی ذات مقدس میں باقی رہ گئی تھیں انہوں نے اپنے ظہور کے لیے آیات محکمات کی تنزیل سے مدد طلب کی یعنی وہی سے ان صفات کی مدد کی گئی تاکہ جو صفات مسلمہ باقی رہ گئی ہیں ان کا قلا کما ہو جائے یہ آپ کے لیے رحمت خاص الہی اور آپ کی امت کے لیے رحمت عام الہی تھی یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات نبویہ کے فاتح کے ظہور کے قلب کے موقع پر مختلف اوقات میں آیات قرانی کا نزول ہوا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وقالو لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك نثبت بفوادك ورتلناه ترتیلا اور منکر کہنے لگے کہ ان پر تمام قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا ہم اس کو اس طرح اس اسی باعث نازل کیا کہ ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور تم سے آہستہ آہستہ اس کو, پڑھوائیں. سورہ فرقان پارا نمبر دل کو اس لیے مضبوط کیا گیا کہ اس وقت جب کہ صفات کا ظہور ہوتا ہے تو نفس کی حرکت سے دل میں ایک استراب پیدا ہوتا ہے بس اس استراب کو دور کرنے کے لیے دل کو سبات بخشا گیا نفس اور قلب کا باہمی تعلق پوشیدہ نہیں جنگ احد کا واقعہ چنانچہ ہر اسططراب قلبی کے وقت ایک آیت یعنی وحی الہی کا نزول ہوا جس میں اخلاق کا ایک اعلی درس موجود ہے خواب بصراہ یا اشارہ مثلا جب جنگ احد میں آپ کے دو دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے روئے انور پر خون بہنے لگا تو نفس نویہ شریفہ میں ایک استراب اور حرکت پیدا ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر وہ خون ملتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے يفلح القوم وهو الى ربهم وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو رنگین بنایا محض اس لیے کہ وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے اس وقت آپ کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی لئی سلک من المری شی۔ آپ کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے اس وہی الہی کے نزول کے بعد قلب نبوی کو سکون حاصل ہو گیا اور پر صبر آ گیا چونکہ قرآنی آیات انصفات مختلفہ کے ظہور میں آنے پر مختلف اوقات میں نازل ہوتی تھیں اسی وجہ سے اخلاق نبویہ کا تعلق قرآن سے قائم کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کا خلق خلقل قرآن یعنی آپ کا خلق قرآن قرار پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریفہ میں یہ صفات اس لیے باقی رکھی گئیں کہ آپ کے ارشاد گرامی کی صراحت ہو سکے ان نما ان میں اس لیے بھول جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت قائم کروں یہ بھی امت کے لیے میری سنت بن جائے لہذا آیات قرآن کے نزول کے وقت آپ کے صفات نفس کا ظہور اس لیے ہوتا تھا کہ امت کی اصلاح ہو سکے اور ان کے نفوس ادب پذیر ہو سکیں یہاں تک کہ وہ پاک و صاف بن جائیں اور ان کے اخلاق سمر جائیں اور اس کا باعث آپ کی وہ رحمت ہے جو ان کے حق میں آپ آپ کی زحمت میں کی زحمت میں موجود تھی جیسا کا ارشاد گرامی ہے الاخلاق الحدیث اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اندر اس خلق کو پیدا کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باعث فرمایا کہ ان نما بلعتم مکارم الخلاق میں اسی واضح سے مبوس کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا تکملہ کروں صبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سو سے کچھ اوپر اخلاق ہیں ان میں سے ایک وہ بھی جس عطا جس فرما دے وہ جنت میں داخل ہوگا ان اللہ تعالی و بدعت خلقن من اتاه واحد منها دخل الجن بس ان کا شمار اور حسر نہیں ہو سکتا صرف وحی آسمانی سے ہو سکتا ہے جو کسی نبی یا رسول پر ناز ہوئی ہے صرف نبی یا رسول ہی ان کو شمار کر سکتا ہے اللہ تعالی نے صرف اپنے اسمائے ہسنا جو صفات الہی سے آگاہ کرتے ہیں مخلوق پر اس لیے ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی طرف بلاتا ہے اگر وہ قوائے انسانی کے ساتھ اخلاق خداوندی سے متصف ہونے کی صلاحیت اور اہلیت نہ رکھتا ہوتا تو پھر بندوں کو اس کی دعوت نہ دی جاتی کیونکہ وہ دعوت خداوندی ہے جو صرف مخصوص بندوں ہی کو دی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر تخلق بے اخلاق اللہ کی صفت قوائے بشی میں نہ رکھی جاتی تو اللہ تعالی اپنے اسمائے صفاتی بندوں پر ظاہر نہ فرماتا اسی وضاحت کے بعد یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کہ قرآن کریم آپ کے اخلاق ہیں تانا خلقہ القرآن اس میں ایک رمز خاص پنہا ہے اس میں اشارہ خفی اخلاق ربانی کی طرف بھی ہوتا ہے ان, کی ان کو صراحت کے ساتھ یہ بات کہنے میں کہ آپ اخلاق الہی سے متصف ہیں بارگاہ الہی سے حجاب و شرم محسوس ہوئی لہذا بطور رمز آپ نے کانا خلقہ القرآن فرما کر انوار جلال سے شرم کرتے ہوئے اپنے لطیف قول یا لطافت بیان سے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا یہ امر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور علم اور کمال ادب پر دلالت کرتا ہے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ قول اور قرآن مجید کی ان روایتوں پر غور کیا جائے تو دونوں کا باہمی ربط ضرورت ظاہر ہو جاتا ہے یعنی ولقد اتینک اتینک من المتانی والقران العظیم سورہ ہجر پارا نمبر 14 بیشک ہم نے تم کو دہرائی ہوئی سات ایتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قران حکیم عطا فرمایا ہے اور وانک لعلا خلق عظیم بیشک اب اعلی اخلاق پر فائز اور متصف ہیں پارا نمبر 29 کے درمیان ایک ربط ہے خلق عظیم کی شرح حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کے قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کو عظیم اور اعلیٰ اس لیے کہا گیا کہ آپ ہمہ وقت اللہ تعالی کی طرف متوجہ تھے شیخ واسطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ آپ حق تعالی کے لیے دونوں جہان کو قرآن کر رہا تھا اور ان سے کچھ سرکار تعلق نہ رکھا تھا بعض حضرات کا یہ بھی قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کا التزام فرمایا لیکن اپنے دل کے ساتھ ان سے علیحدہ رہے یہی وہ بات ہے جو بعض صوفیہ نے تصوف کی حقیقت اور اس کے معنی میں بیان کی ہے یعنی خلقلق م... و سط کا الحق مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق اور اللہ کے ساتھ خلوص. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اس وجہ سے عظیم کہا گیا ہے کہ تمام مخلوقات آپ کی نظر میں خالق کائنات کے مشاہدے کے باعث صغر و حقیر ہو گئی یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا خلق اس لیے عظیم ہے کہ اس میں مکارم اخلاق اور خسائل جلیلہ جمع تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسن خلق کی دعوت اس حدیث میں دی ہے جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب اور مجھ سے میری مجلس میں قریب تر وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ یعنی جس کو اخ... جس کے اخلاق ترین ہوں گے اور تم میں سے وہ لوگ مجھے ناپسند ہیں اور وہی قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ دور ہوں گے جو بہت باتونی ہیں اور چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں اور ساتھی متکبر بھی ہیں شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلق عظیم یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے خصومت رکھے اور نہ کوئی اس سے خصومت یعنی دشمنی اور لڑائی رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان نہ خلق عظیم بے شک آپ اعلی اخلاق سے متصف ہیں وہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے پاک باطن میں مشاہدہ حق سے لذت یاب تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ دوسرے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ فرمایا. شیخ حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کو اس لیے عظیم کہا گیا ہے کہ آپ مشاہدہ حق کے باعث جفائے خلق سے متاثر نہیں ہوئے بعض صالحین کا ارشاد ہے کہ تقوا کا لباس پہننا اور خدا تعالی کے اخلاق کو اپنانا خلو کے عظیم ہے جبکہ کسی بدلے کا خطرہ طبیعت میں باقی نہ رہے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اس خلوق عظیم سلسلے میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد زیادہ جامع و معنی ہے ولو تق بلین پارہ ستائس اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر باتیں بناتے یعنی غلط بات ہماری ذات سے منسوب کرتے ہیں تو ہم ان کا دائیاں ہاتھ پکڑتے یعنی مواقع کے لیے فنا و بقا کی توجیح صراحت اس لیے اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا و ان کا خلقن عظیم تو اس میں خطاب میں آپ کو حاضر ذکر کر کے آپ کو غافل کر دیا گیا یعنی لیکن آپ کو حجاب وجود یعنی ضمیر حاضر میں مستور کر دیا گیا اور مذکورہ بالا آیت میں یعنی ضمیر غائب سے خطاب کیا گیا اس لیے اس میں فنا ہے بس وہ پہلی آیت سے زیادہ مکمل ہے میرا خیال ہے کہ یہ قول غور طلب ہے ان بزرگ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ولو تقولا والی آیت میں فنا ہے تو خلق عظیم والی آیت میں بقا ہے اور یہ مسلم ہے کہ فنا کے بعد بقا فنا سے زیادہ اکمل و عتم ہے اور یہی منصب رسالت کے لائق و شایان شان ہے فنا کو یہ اعزاز تو اسی وجہ سے حاصل ہے کہ وہ وجود مضموم کی مزاحمت کرتی ہے جبکہ صفات مضموم کو وجود سے نکال ڈالا گیا ہو اور آصاف و صفات وجود بدل گئے ہو تو اس صورت میں مضمون ہی نہیں رہا وجود مضمون نہیں رہا تو پھر فنا میں فضیلت کیسے باقی رہی تو وہ وجود مضموم کی مزاحمت کے ساتھ مشروط ہے اب تو اس کی حضوری اللہ کے ساتھ ہے نہ کہ نفس کے ساتھ اس صورت میں یہاں کون سا حجاب باقی رہا بس ثابت ہوا کہ ایسی بقا فنا سے افضل ہے اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کو خلق عظیم عطا فرمایا گیا ہو اور اس کو اعلی مقامات دیے جاتے ہیں کیونکہ مقامات کا خلق عام ہے اور اخلاص کا تعلق عادات و صفات سے ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم یہ چار ہیں پہلا سخاوت دوسرا الفت تیسرا نصیحت اور چوتھا شفقت شیخ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم یہ ہے کہ اس کے صاحب کو کوئی اختیار نہ ہو یعنی اس نے اپنی خواہشوں اور نفس کو فنا کر دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس اور خواہشوں کو فنا کر دیا تھا اور آپ کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہ تھا آپ کلیتاً اللہ تعالی کی مرضی کے تابع تھے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ قرشی فرماتے ہیں کہ عظیم خداوند تعالی کی ذات ہے اس کے اخلاق میں جود، کرم درگزر معافی اور احسان ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق ایک سو سے کچھ زیادہ ہیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک خلق کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا بس جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اخلاق خداوندی سے متصف ہو گئے اس وقت خداوند تعالی نے قرآن پاک میں و ان نکا لا عظیم کہہ کر تعریف فرمائی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے اخلاق کو عظیم اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف اخلاق کو کافی نہیں سمجھا بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر اور سیر فرمائی اور اوساف کی منزل پر نہیں ٹھہرے بلکہ ذات حق تک جا پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم کب کہا گیا بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین حجاز میں مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت آپ کو تمام دنیاوی قوتوں اور خواہشوں سے روک دیا گیا آپ کو غربت اور قربت اور کربت میں ڈال دیا گیا جب آپ ان آزمائشوں سے گزر کر برگزیدہ اخلاق کے مالک بن گئے اس وقت آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا و ان نقا لن عظیم شیخ ابو ذرآ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مکارے میں اخلاق دس ہیں کہ وہ بعض آدمی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے بیٹے میں نہیں ہوتے اور بیٹے میں ہوتے ہیں لیکن باپ میں نہیں ہوتے غلام میں ہوتے ہیں اس کے آقا میں نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے یہ سعادت عطا فرماتا ہے اور دس اخلا کیے ہیں پہلا سچ بولنا دوسرا دنیا سے بالکل نہ امیدی رکھنا تیسرا اگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو خود پیٹ بھر کر نہ کھائے چوتھا سوال کرنے والے کو دینا پانچواں احسانات کا بدلہ دینا چھٹا امانت میں دیانت ساتواں سلائے رحمی یعنی رشتے داروں سے سلوک آٹھواں دوست کے حقوق ادا کرنا نواں مہمان نوازی اور دسواں حیا جو تمام جو ان تمام خوبیوں کی بنیاد ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور وہ کون سے اخلاق ہیں جن سے متصف ہونے کے باعث زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاقی اور تقوا پر دریافت کیا گیا کہ دوزخ میں کثرت سے کن چیزوں کی بدولت لوگ داخل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی اور غم یعنی غم سے مراد فانی لذتوں کے ضائع ہونے پر غم کرنا جن کے باعث انسان پریشان اور ناراض ہوتا ہے قدرت پر اعتراض کرنا اور قسمت پر شابر و شاکر و صابر نہیں ہوتا یعنی راضی برضاں نہ ہونا خوشی سے مراد دنیاوی کامرانیوں اور کامیابیوں پر خوشی سے پھولے نہ سمانا علاقہ اس خوشی کی قرآن کریم میں ممانیت آئی ہے ارشاد ہوتا ہے لِقَيْ لَا تَاسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بما آتاکم۔ تم کسی چیز کے زیاں پر غمگین نہ ہوں اور جو تم کو حاصل ہو اس پر خوش مت ہو اور یہی وہ خوشی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرحین پارہ نمبر 20 سورہ قصص یعنی جس وقت قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ تو اس دولت پر نہ خوش مت ہو اللہ تعالی اس طرح خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ قارون نے جب دیکھا کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کو چند طاقتور لوگ بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تو اترانے لگا یہ وعید اسی موقع پر کی گئی اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے لیکن جو خوشی آخرت سے تعلق رکھتی ہے یعنی ان بسات اخروی ہے وہ محمود و پسندیدہ ہے اس سے نہیں روکا گیا ہے کہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہوتا ہے اس کی حمد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل بدل اللہ وب رحمتی فبل فلفراہو پارا نمبر گیارہ سورہ یونس اے پیغمبر کہہ دیجیے یہ خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے شیخ عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی تعریف اور تفسیر اس طرح کی ہے کہ حسن خل کا مفہوم یہ ہے کہ شگفتہ روی اور خندہ پیشانی کے ساتھ بھلائی کی جائے اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے صوفیہ کی اخلاقی حالت صوفیا کرام اپنے نفوس کو ریاضتوں اور مجاہدوں سے اپنے نفوس میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ تہذیب و اخلاق سے بحر یاب ہو جائیں یعنی ان کے اخلاق سدھر جائیں البتہ ان میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو عمل تو کرتے ہیں یعنی ریاضت اور مجاہدے میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اپنے اخلاق کو نہیں سوارتے کچھ زہاد ایسے ہیں کہ وہ اخلاق کے پابند ہیں یعنی حسن اخلاق پر کاربند ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو حسن اخلاق پر کاربند نہیں ہیں مگر حقیقی صوفیہ کی جماعت تمام حسن اخلاق کی پابندی کرتی ہے حسن اخلاق کے نقطہ نظر سے تصوف کی تعریف شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تصوف سراپا اخلاق کا نام ہے جس نے کسی نے خلق کا اضافہ کیا اس نے تصوف میں اضافہ کیا بہرحال جو لوگ عابد ہیں انہوں نے اعمال کو اس لیے قبول کر لیا ہے کہ وہ اسلام کے نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور جو زاہد ہیں انہوں نے بعض اخلاق حسنا کو قبول کر لیا ہے کہ وہ ایمان کی کہ نور کی روشنی میں گامزن ہیں اور صوفیہ چونکہ اہلِ تقرب ہیں وہ نورِ احسان کے ساتھ چلتے ہیں جب اہلِ قرب اور صوفیہِ کرام کے باطن نورِ یقین کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ان کو باطنوں میں جکڑ جڑ پکڑ لیتا ہے اور وہ ان کے باطنوں میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر ہر قلب میں اطراف او جواب سے نورِ یقین حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت قلب کا بعض حصہ نورِ اسلام سے سفید اور روشن ہوتا ہے اور بعض حصے نورِ ایمان سے منور ہوتے ہیں اور پھر تمام قلب نورِ احسان و ایقان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے اس وقت اس کا عکس نفس پر منقص ہوتا ہے اور قلب کا ایک رخ نفس کی طرف اور ایک رخ روح کی جانب ہوتا ہے وہ بیک نظر نفس اور روح دونوں کو منور کرتا ہے لیکن نفس کا ایک رخ قلب کی طرف اور ایک رخ طبیعت اور اس کی سرشت کی جانب ہوتا ہے یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک کل قلب روشن نہیں ہوتا روح کی طرف اس کا کل متوجہ نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں وہ وجین یعنی دوزخ والا بن جاتا ہے یعنی ایک رخ روح کی طرف اور ایک رخ نفس کی طرف اور جب کل قل قلب روشن ہو جاتا ہے تو وہ پورا روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے پھر روح اس تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے نور اور اشراق سے پورا حصہ ملتا ہے اور اس صورت میں جب بھی قلب کی کشش روح کی طرف ہوتی ہے تو نفس قلب کی طرف کھینچتا ہے اور قلب کے طرف اس کا جو رخ بھی ہوتا ہے وہ من ہو جاتا ہے یعنی نفس کا وہی رخ منور ہو جاتا ہے جو متوجہ القلب اور اس سے قریب ہوتا ہے اس کی تمانیت اس کے منور ہونے کی دلیل اور علامت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا رب کا روی اے نفس مطمئن تو خوش ہو کر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا وہ بھی تجھ سے خوش ہے نفس کے اس رخ کے تابانی جو قلب کے قریب ہے ایسی ہے جیسے صدف کے اس کے ایک رخ میں پائی جاتی ہے جو اس کے موتی کی تابانی سے حاصل ہوتی ہے اس طرح نفس میں جو کچھ ظلمت باقی رہ جاتی ہے وہ صرف اس رخ کے باعث ہوتی ہے جو سرشت اور طبیعت کے نزدیک اور قلب نورانی سے دور ہوتی ہے جس طرح صدف کے بیرونی رخ میں کدورت اور ظلمت باقی رہتی ہے جو اس کے اندرونی نورانیت کے بالکل برخلا ہے. جب نفس کے دو رخوں میں سے اس کا ایک رخ منور ہو گیا تو وہ تہذیب اخلاق اور تبدیلی صفات کی طرف متوجہ اور سائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے عبدال اب ابدال کے نام سے موسوم ہوا ابدال یعنی بدلنا ابدال کے نام سے موصول ہوا اس میں یہ راز مضمر ہے کہ اس وقت صوفی کا دل جو ہمیشہ متوجہ اللہ ہوتا ہے اور, ذکر قلبی اور لسانی میں مصروف رہتا ہے اب وہ ذکر ذات کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کو ذکر ذات کی طرف ترقی ہوتی ہے اس وقت وہ عرش الہی کی مانند ہو جاتا ہے یعنی جس طرح عرش اس عالم میں خ... قلب کو حکمت سے میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح قلب ذاکر عالم امرد قدرت کا عرش بن جاتا ہے قلب ذاکر عالم امر و قدرت کا عرش بن جاتا ہے حضرت سحل رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ تستری رحمتہ فرماتے ہیں قلب عرش کے مشابہ اور ذاکر کا سینہ کرسی کی مانند ہے حدیث قدسی ہے آسمان و زمین مجھے اپنے اندر نہیں سما سکتے لیکن بندۂ مومن کے دل میں میری گنجائش ہے اس کا دل مجھے اپنے اندر سما سکتا ہے قلب کا ذکر ذات سے نورانی بن کر اخلاق الہی سے تخلق پیدا کر لیتا ہے جب قلب اس طرح ذکر ذات سے نورانی اور نور آگی اور ہوائے قرب سے اور ہوائے قرب سے بہر مواج بن جاتا ہے تو اس وقت اخلاق ہسنا اور صفات نفس کی نہروں میں بہنے لگتے ہیں یعنی صفات نفس اخلاق ہسنا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس وقت اخلاق لاہی سے تخلق ثابت ہو جاتا ہے یعنی اخلاق الہی اس میں ثابت اور راسخ ہو جاتے ہیں. شیخ ابو القاسم گورگانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے 99 اسماء حسنا سال کے طریقت کے اوساف بن جاتے ہیں اگر سلوک کی منزل میں ہو اور واسل بحق نہ ہوا ہو شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سالک ہر اس میں سے ایک صفت کا حامل بن جاتا ہے جو بشری کمزوریوں اور انسانی کوتاہیوں کے مناسب حال ہوتی ہیں یعنی بشریت جس کے متحمل ہو سکتی ہے مثلا وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں صفاتی اور رحیم سے رحم کرنے کی صفت یا وصف بقدر طاقت بشری اختیار کر سکتا ہے کرام اور صوفیاءِ عظام نے اسماع و صفات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اور جو علوم تصوف میں سب سے زیادہ بلند پایا اور اہم ہے اور ان کے نادر علوم کا ایک حصہ ہیں وہ اسی کے مطابق ہے جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں صوفیا کرام نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے جس طرح ہم نے سراہد کی ہے اگر کوئی اس سے ملول خداوندی کا ذرہ برابر بھی خیال کرتا ہے جیسا کہ فرقہ ملولہ کے عقائد ہیں تو وہ زندیق ہے اور الہات کا علم بردار ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اخلاق خداوندی سے تخلق پیدا کرنے میں یا ہونے میں بقدر طاقت بشری کی قید سے نظریۂ حلول باطل ہو جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو محاسن اخلاق کا جامع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وسیعت فرمائی جو مکارے میں اخلاق کی جامع ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے معاد میں تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ خوف خدا کرو سچ بولو افائے عہد کرو امانت ادا کرو خیانت کو ترک کر دو ہمسایوں کی خبر گیری کرو یتیموں پر رحم کھاؤ گفتگو میں نرمی اختیار کرو سلام میں پہل کرو حسن عمل پیدا کرو امیدوں کو کوتاہ کر دو ایمان کو پکڑے رہو قرآن میں غور کرو آخرت سے محبت رکھو حساب آخرت کے خیال سے و زاری کرو توازو اختیار کرو بردبار شخص کو گالی نہ دو اور سچ بولنے والے کو نہ جھٹلاؤ گنہگار کی اطاط اور امام عادل کی نافرمانی نہ کرو زمین پر فساد برپا نہ کرو نیز میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر حجر او شجر یعنی مٹی زمین سے گزرتے ہوئے اللہ سے ڈرو ہر گناہ پر توبہ کرو اگر وہ پوشیدہ کیا ہے تو پوشیدہ طور پر توبہ کرو اور اعلانیہ کیا ہے تو توبہ بھی اعلانیہ کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی طرح ادب سکھایا ہے اور ان کو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی تعلیم دی ہے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اسلام مکارم اخلاق اور محاسن آداب سے گھرا ہوا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میزان عمل میں رکھی جانے والی چیزوں میں حسن عمل سے زیادہ کوئی چیز گراں بار نہیں ہے اور حسن عمل کرنے والا اسی کی بدولت نمازی اور روزہ دار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے کہ رات کے وقت نہ آپ کے پاس کوئی درہم باقی رہتا نہ دینار دن میں جو کچھ آپ کے حضور میں آتا آپ شام تک وہ سب تقسیم فرما دیتے اگر احیانا کچھ بچ جاتا اور کوئی مستحق نہ ملتا تو آپ اس وقت تک کاشانہ نبوت کو واپس نہ ہوتے جب تک اس کو تقسیم نہیں فرما دیتے آپ کا مقصود مطلوب دنیا نہیں تھی چنانچہ عموماً آپ کی غزہ چھوہارے اور جو تھی جو بہت ہلکی اور کم قیمت غزہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ اور ہوتا تو آپ اس کو راہ خدا میں خرج فرما دیتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کو کچھ عطانہ فرمایا ہو اس کے بعد آپ اپنی عام غذا پر کنات فرماتے کھجور اور جو یعنی کھجور اور جو کا اتنا ہی ذخیرہ ہوتا کہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا میوز حتی ربما احتجا قبل اتقدہ العام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کی خود ہی مرمت کر لیا کرتے تھے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگا لیتے تھے گھر کے لوگوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ سب سے زیادہ حیا والے اور سب سے زیادہ متوازو تھے صحب ہی اجمعین